مَا مِن عَبَدٍ يَحْجُدُ لِلَّهِ سَجِدَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنًا وَحَطَّى عَنْهُ بِهَا خَطِيئًا وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرْجَةً فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ أو كما قال صلى الله عليه وآلہ وسلم معزاز ومكرم سامعين وناظرین نماز سجدہ بہت بڑا اور اہم رکن ہے سجدے کی اسی فضیلت اور اس کی اہمیت کی بنا پر جہاں انسان نماز پڑھتا ہے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے اور نماز کا اہم رکن ہے سجدہ اس لیے سجدہ بول کر کے نماز مراد لیا جاتا ہے جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے حالانکہ نماز کے اندر صرف سجدہ نہیں ہے نماز کے اندر قیام ہے رکو ہے تشعود ہے یہ ساری عبادات یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے لیکن جہاں انسان نماز ادا کرتا ہے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا اور سجدہ بول کر کے شریعت میں حدیث کے اندر نماز مراد لیا گیا اس سے سجدے کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر چیز رات کرتی ہے ربیع بن کاب ایک صحابی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ میں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں آپ کی معیت چاہتا ہوں تمہاربی نے فرمایا آئم نے علیہ بسرتی سجود تم میری مدد کرو کثرت سجود سے زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کر کر کے میری مدد کرو مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نوافل کا اہتمام کرو سنتوں کا اہتمام کرو کیونکہ نمازوں کے اندر انسان سجدہ ادا کرتا ہے اور ایک رکعت کے اندر دو سجدے ہوتے ہیں جبکہ کہ رکو ایک ہوتا ہے اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کثرت سوجود سے تو میری مدد کرو علماء نے بیان کیا کہ یہاں پر کثرت سوجود سے مراد ہے نوافل نماز کا اہتمام کیونکہ جو فرد نمازیں ہیں ان کا پڑھنا تو ضروری ہے ان کا پڑھنا تو انسان کے لیے ضروری ہے لیکن جو نوافل ہیں سنن ہیں وہ ضروری نہیں ہیں لیکن ان کو انسان پڑھتا ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انسان کو جنت کے اندر ملتی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے صلی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے خطب مصنوعہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں بھی جو سجدے کا ذکر ہے اس سے مراد نماز ہے اللہ کے ثربات مامن آبدین سجدہ جو بندہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ کا تب اللہ الہوبہ اللہ البرامن اس کے لیے نیکی لکھتا ہے وہ حت ان بیاہ حتیا اس سجدے یعنی اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے وہ رف البہا درجہ اور اس سجدے اور اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے سجدے اس کے درجے کو بلند کرتا ہے فستق سرو من السجود لہذا کثرت سے سجدہ کیا کرو یعنی کثرت سے ماحفل کا اہتمام کرو تو یہاں سجدہ بول کر کے نماز مراد لیا گیا اس سے سجدے کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر یہ چیز راد کرتی ہے سجدے کے اندر بندہ اللہ ابرامین کے سب سے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کرسور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اقرب و ماقو میں ربی و ساجد الفاخر دعا سب سے زیادہ بندہ اپنے اللہ کے قریب کب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہذا تم کیا کرو کثرت سے دعا کرو سجدے کے اندر دعائیں قبول ہوتی انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنی پیشانی کو اللہ رب الامین کے سامنے رکھ دیتا ہے اس لیے سجدے کے اندر انسان اللہ رب الامین کے حد قریب ہوتا ہے اور ایک حدیث بار ہوا ہے کہ امر رقو فعد مفیب و امر سجود فسط في دعا فقہ مینون عی سجا بلحم صحیح مسلم کی روایت فرماتے ہیں کہ جب رقو کرو تو رقوع کے اندر اللہ ابرامن کی تعظیم کرو سبحان ابی العظیم ہم سجدے رقوع کے اندر پڑھتے ہیں اور جب سجدہ کرو فشت حد الفی دعا سجدے کے اندر دعا کے اندر اشتہاد کرو کثرت سے دعا کرو زیادہ سے زیادہ دعا کرو فاقہ منون عی سجا بلحم مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا تو سجدے کی دعا اللہ براہین قبول کرتا ہے سجدے میں انسان کے اندر تزل انکساری پائی جاتی ہے خاکساری پائی جاتی ہے اللہ کی تعظیم پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے پیشانی کو بھی اللہ اربرامن کے در میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے تو اس لیے سجدے کے اندر انسان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور بندہ اللہ ہر برامین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب انسان نماز کے اندر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سجدہ عبادت ہے اس لیے غیر اللہ کا سجدہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہے اور یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی کا بھی سجدہ کرنا چاہے وہ نبی ہوں رسول ہوں فرشتے ہوں دنیا کی کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو کسی کا بھی سجدہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہو اور ناجائز الر شرک ہے اور یہ بڑا شرک ہے ایسا شرک جس کا کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا یہ شرک ہے اور شرک کرنے والوں پر اللہ ابلامی نے جنت کو حرام کر دیا ہے جب یہ بات ہم کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے کسی نبی کسی رسول کا فقیر کا پیر کا کسی مزار کا کسی قبر کا کسی بادشاہ کا کسی بھی شخص کا سجدہ کرنا شریعت کے اندر حرام یہ شرک ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حضرت آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا حضرت آدم نبی تھے حضرت آدم بھی مخلوق اللہ ان کو پیدا کیا اللہ ان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے تو پھر اللہ رب العالمین نے کیوں حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں حضرت آدم علیہ السلام کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جو بڑی شخصیتیں ہیں بڑی ہستیاں ہیں جو مقرب لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا سجدہ کرنا جائز ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے حسط عدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا اس طرح کے لوگ شبہات پیش کرتے ہیں اور اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ اعتراض سراسر باطر ہے اس لیے کہ اللہ اربرامین جس چیز کا بھی حکم دینا چاہے اس چیز کا اللہ ابرامین حکم دے سکتا ہے کوئی اللہ برامین کو روکنے والا نہیں ہے کوئی اللہ اربرامین کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اس کا کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے اللہ تعالی اگر حرام چیز کا بھی حکم دے دے تو اس کا بھی کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین حس ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بچے کو ذبح کر دو کیا بچے کا ذبح کرنا شریعت کے اندر جائز ہے بچے کا ذبح کرنا حرام ہے یہ کسی بھی انسان کا ناح قتل کرنا شریعت کے اندر حرام ہے لیکن اپنی اولاد اپنے بچے کا قتل کرنا اور بڑا جرم ہے حرام ہے لیکن اللہ نے حکم دیا حستی ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بچے کا تم قتل کرو انہوں نے حکم کی تعمیل کی لے کر کے نکلے اور چھری بھی رکھ دی ان کے گلے پر لیکن اللہ ابراہین نے آسمان سے دمبا بھیج دیا اور اللہ ابرامین حسط اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی اللہ نے حرام تھا اس چیز کا حکم دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے دے چیز کا کرنا انسان کے لیے واضح بہت ضروری ہو جاتا ہے نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے خلیل ہیں پانچم رسولوں میں سے ہیں خواب میں دکھایا گیا انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کسی اور کے خواب سچے نہیں ہوتے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے بچے کو قتل کروں ذوا کر دوں انہوں نے حکم کی تعمیل کی حالانکہ بچے کا ذبح کرنا حرام ہے کسی بھی شریعت کے اندر اس کا ذبح کرنا جائز نہیں تھا لیکن اللہ ابراہم اس کا حکم دیا اللہ جو چیز کا حکم دے دے حرام چیز کا بھی اللہ ابراہین حکم دے دے اس کا کرنا اس بندے کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جس بندے کے لیے اللہ ابراہین کی طرف سے یہ حکم خاص آتا ہے یہ حکم خاص تھا کن کے لیے حصل ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حرام چیز کا حکم دیا لیکن کرنا واضح اور ضروری ہر جمعہ کے دن سورہ کہاف کی ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں سورہ کہاف میں اللہ رب العالمین نے حضرت خزیر اور علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا حضرت خزیر علیہ السلام نے ایک کشتی توڑ دی کیا کشتی کا توڑنا صحیح ہے یہ کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچانا کسی کے گھر کو نقصان پہنچانا صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حرام ہے یہ کہ ہم کسی کے جائیداد کو نقصان پہنچا دیں کسی کی سواری کو توڑ دیں کیا آپ کو کوئی گاڑی نظر آئے باہر کھڑی ہوئی آپ اس کا شیشہ توڑ دیں آپ اس کا دروازہ توڑ دیں حرام ایسا کرنا کسی بھی انسان کی جائیداد کو نقصان پہنچانا لیکن اللہ العالمین کا حکم تھا ان کے لیے کہ کشتی کو توڑ دو سوراخ کر دو اس کے اندر جب حکم آ گیا تو ان کے لیے ماننا واجب اور ضروری ہو گیا اسی واقعے کے اندر اللہ العالمین نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا کیا بچے کے قتل کرنا جائز ہے ناجائز اور حرام ہے یہ کسی کا بھی بچہ ہو انسان قتل نہیں کر سکتا چاہے مسلمان کا بچہ ہو چاہے غیر مسلم کا بچہ انسان قتل نہیں کر سکتا لیکن اللہ اربر کا حکم حضرت علیہ السلام کے لیے انہوں نے اس کو قتل کر دیا حرام چیز کا حکم دیا اللہ ہر بلامین نے حرام چیز کا اگر حکم دے دے وہ چیز ان کے لیے کرنا واضح ہو جاتی ہے وہ چیز ان کے لیے حرام نہیں رہ جاتی ایسے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ سجدہ کرنا تمام فرستوں پر سب پر واجب ہو گیا اس لیے نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سدا کرنے سے انکار کر دیا اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا اس طریقے سے آپ دیکھیے بنو اسرائیل کا واقعہ اللہ ابراہمی نے بیان کیا ہے کہتے ہیں موس علیہ السلام جب بنو اسر کلو کر کے نکلے تو انہوں نے بشڑے کی پرسیش کرنا شروع کر دیا تو اللہ رب ان کو توبہ کرنے کا حکم دیا اور اللہ ابراہمی نے کیا فرمائے ان کے تعلق سے اللہ کہتا موس علیہ قوم ہی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ان لکم ظلم تم انفو سکم اے میری قوم کے لوگوں تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بشڑے کی پوجا کر کے فتوبو اپنے رب کے پاس جاؤ توبہ کرو اپنے رب کی طرف لوڑ کر کیا ہو توبہ کرو فقطلو الو اپنے آپ کو قتل کرو ظالم خیر القماری کم تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے ہی بہتر ہے ان کو قتل کرنے کا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں یہی توبہ تھی ان کی بنو اسرائیل کی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اللہ ربران کو حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو مورخین نے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کی باقاعدہ دو صف لگائی گئی ایک آگے سب ایک پیچھے سب یہ ان کو قتل کرتے تھے وہ ان کو قتل کرتے تھے اس طریقے کا معاملہ ہوا بعد مفسرین نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو ایک سب کے اندر کھڑا کر دیا گیا اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی انہوں نے ان کو قتل کر دیا قتل کرنے کا اللہ رب نے حکم دیا حالانکہ کسی کا قتل کرنا حرام ہے یہ ناجائز ہے ان کی شریعت میں سختی تھی توبہ کا یہی ان کے یہاں یہی صورت تھی ان کے ہاں توبہ کرنے کی تو اللہ برامین کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا حالانکہ یہ چیز حرام لیکن اللہ تعالی کا حکم آ گیا, اس کا کرنا واجب اور ضروری لہذا اللہ برامین کے کسی حکم کو کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ اللہ رب خاص حکم تھا فرشتوں کے لیے اور ابلیش کے لیے بھی فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیش نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا اور جنت سے نکال دیا لہذا اللہ ابراہمین کو ہر چیز کا اختیار ہے کہ اللہ تعالی جس چیز کا حکم دینا چاہے اس کا حکم دے سکتا ہے اللہ رب العارمین جو حلال چیز ہے اگر وہ کسی کے اوپر حرام کر دے تو چیز انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے کوئی اللہ کے فیصلے کو روکنے والا نہیں ہے یہ اعتراض کر کے بھائی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا لہٰذا ہم بھی سجدہ کریں گے ناود ہنستے محدود بن جبل آئے تھے ہمارے نبی کے پاس یمن سے اور ہمارے نبی کا سجدہ کرنے لے لگے ہمارے نبی ان کو منع کیا کہا کہ ہم نے دیکھا یمن کے اندر کے لوگ بڑوں بلو بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں لہذا آپ تو ان سب سے بڑے ہیں جن جن کا لوگ سجدہ کرتے ہیں آپ کا بڑا اونچا مقام مرتبہ لہٰذا ہم آپ کا سجدہ کریں گے سجدہ کرنا چاہیں محدود بن جب الرضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا تاکہ کسی بھی انسان کا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کا بھی سجدہ کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اور اگر میں حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں جبکہ شریعت میں کسی کا سجدہ جائز نہیں حرام ہے سجدہ کرنا اس لیے امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دیا کتنی واضح اور صاف روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن ان تمام روایتوں کو پسے پس چھوڑ کر کے لوگ عقیدت کے نام پر محبت کے نام پر شرک کا ارتقاب کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا اختیار ہے اللہ رب العالمین حرام چیز کو کرنے کا حکم دے اس کا کرنا اس شخص کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اگر حلال چیز کو حرام کر دے اس کا بھی کرنا انسان کے لیے حرام ہو جاتا ہے اگرچہ وہ چیز آپ کے لیے حلال تھی لیکن اس کا کرنا انسان کے لیے حرام ہو جاتا ہے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں روزے میں انسان کھانا نہیں کھاتا پانی نہیں پیتا ہے اللہ نے کھانا کھانے کا حکم دیا پانی پینے کا حکم دیا ہے لیکن رمضان میں دن میں کھانا کھانے سے اللہ نے منع کر دیا کھانا کھانا ناجائز تھا رمضان سے پہلے یا رمضان کی رات میں یا پانی پینا ناجائز تھا نہیں یہ تو حلال ہے آپ کے لیے بلکہ ضروری ہے انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے انسان بھوکا رہ کر کے اپنی جان نہیں دے سکتا یہ شریعت کے اندر حرام ایسا کرنا کہ انسان بھوکا رہے ہم کھانا نہیں کھائیں گے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے اپنے آپ کو آزاد میں ڈالے ہمارے ملکوں میں لوگ بھوکا رہ کر کے احتجاج بھی کرتے ہیں کہ ہم نہیں کھانا کھائیں گے یہ ساری چیزیں حرام ہے شریعت کے اندر کوئی انسان اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا ہمارے آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بار دھوپ میں کھڑا ہے بات نہیں کر رہا ہے روزے سے بھی ہے لوگوں اور اس کے بعد وہ زمین پر گر گیا سخت گرمی اور دھوپ کا زمانہ صحابہ رام اس کے پاس گئے پوچھا کیا ماجرہ کا نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا دھوپ میں کھڑے گا سایہ نہیں لے گا ہم آدمی نے کہا کہ حکم دو جا اس کو کہو کہ سائے کے اندر جائے سائے کے اندر جائے وہ یہ عبادت نہیں ہے کہ انسان دھوپ کے اندر کھڑا رہے اور بولے کہ دھوپ میں کھڑا رہنا مان لیے ثواب کا کام ہے اپنے آپ کو عذاب دینا اپنے آپ کو تکلیف دینا شریعت کے اندر اس بات کا حکم نہیں دیا گیا اور کہا کہ اس کو بولو بات کرے نماز کے اندر بات کرنا منع ہے یا انسان قضاء حاجت کر رہا ہو پیشہ پیخانہ کر رہا ہو اس موقع پر انسان کے لئے بات کرنا منع ہے لیکن انسان ایسے ہی کسی سے بات نہ کرے کہ میں آج بات نہیں کروں گا کسی سے انسان غلط بات نہ کرے اللہ نے زبان دی حق بات کہنے کے لیے خیر کے لیے انسان زبان کو خیر اور حق بات کے لیے استعمال کرے تو یہ عبادت نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گا ہمارے ابھی نے منع کر دیا کہا کہ اس کو بولو کہ بات کرے اور جہاں تک روزے کی بات ہے روزہ پورا کر لے وہ روزہ پورا کر لے لیکن بات کرے اور سائے کے اندر جائے دھوپ سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ بھوکا رہنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے یہ شریعت کے اندر سے منع کیا گیا لیکن اللہ براہمی نے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ہمیں کھانے پینے سے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے حالانکہ چیز حلال تھی ہمارے لیے اور حلال ہے لیکن دن کے اندر سے منع کر دیا گیا اللہ براہمین کو کوئی روکنے والا نہیں اللہ کا جو حکم آ جائے اس کا ماننا واجب اور ضروری دن میں انسان رمضان کی حالت میں روزے میں اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا ہے حالانکہ انسان شادی اسی کرتا ہے اللہ کسور کی حدیث ہے ایسی عورتوں شادی کرو جسے جو زیادہ بچے دینے والی اور احمدی مہربان ہو میں قیامت کے دن کثرت امت پر فخر کروں گا لیکن اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر رمضان میں دن میں روزہ رکھنے کی حالت میں منع کر دیا گیا کہ انسان اپنی بیوی کے پاس نہ جائے منع ہی حرام حالانکہ بیوی کے پاس جانا یہ سہاب کا کام ہے یہ حرام کا کام نہیں ہے یہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر کوئی آدمی حلال طریقے سے اپنی شہبت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزر دیتا ہے کیونکہ اگر وہ حرام طریقے سے شہبت پوری کرے گا تو اس کے لیے گناہ ہوتا ہے اور حلال طریقے سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزر اور ثواب دیتا ہے آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اللہ ہر براہین اس کو عزر اور اس کو ثواب دیتا ہے لکما کھلاتا نوالا اس کے منہ میں ڈالتا ہے پیار اور محبت سے اللہ تعالیٰ اسے عزر دیتا ہے لیکن روزے کی حالت میں ایک بندے مومن سے ایک مسلمان سے منع کر دیا گیا کہ اپنی بیوی کے پاس روزے کی حالت میں دن میں نہیں جا سکتا منع ہے اس کے لیے حالانکہ چیز کے لیے حلال تھی میرے بھائیوں لیکن پھر بھی منع کر دیا گیا آپ عمرہ کرنے جاتے ہو جب آپ لب اللہ عما مرتن کہہ کر کے آرام باندھ لیتے ہو تو وہ چیزیں جو آپ کے اور پہلے سے حلال تھی حرام ہو جاتی ہیں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے کیا خوشبو لگانا حرام ہے حلال ہے خوشبو لگانا شریعت کے اندر ہمارے بھی کو دنیا کی چیزوں میں سے دو چیزیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھیں ایک خوشبو اور ایک عورت اور بیوی بی. اتنی پسندیدہ تھی آپ کو خوشبو باندھنے سے پہلے اپنے جسم کے اوپر خوشبو لگایا کرتے تھے لگا جسم کے اوپر سر میں اور داڑھی کے بال میں جسم کے اوپر کپڑے پر نہیں کے کپڑے پر لگانا منع ہے خوشبو اتنا زیادہ آپ سے پیار محبت کرتے تھے اتنی آپ کو پسندیدہ تھی خوشبو لیکن آپ نے احرام باندھ لیا اب آپ کے لیے خوشبو لگانا حرام ہو گیا جب تک آپ سے فارغ نہیں ہو جائیں گے جب تک آپ حج سے فارغ نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک آپ کے لیے خوشبو لگانا حرام یہ چیز حلال تھی نا حلال ہے لیکن جو احرام کی حالت میں اس کے لیے منع کر دیا گیا اللہ منع کرنے والا ہے اللہ نے حلال چیز کو منع کر دیا لہٰذا اسے رکنا آپ کے لیے ضروری ہے حرام چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ کے لیے اس کا کرنا ضروری ہے آپ کے لیے اس لیے فرشتوں کے لیے واجب تھا کہ حضرت اعظم علیہ السلام کا سجدہ کریں تو اللہ حربرامن کو اختیار ہے آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے مرد لوگ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننا مرا حرام ہے ان کے لیے اگر پہنیں گے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا کفارا دینا پڑے گا ناخون کاٹنا حرام سر پر ڈھانکنا حرام یا سر کے چہرے کا ڈھانکنا حرام سلے ہوئے کپڑا پہننا حرام مردوں کے لیے تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں حالانکہ ساری چیزیں حلال تھی وقتی طور پر احرام باندھ کر کے عمرہ یا حج کی نیت سے مکہ جانے والے بندے پر اللہ کو حرام دیا ہر بندے پر حرام آپ نے عمرہ کر لیا خوشبو لگائیے ناخون کاٹ لیے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن خوشبو کیا نام ہے احرام کی حالت میں اللہ رب العالمین نے اسے منع کر دیا کہ آپ احرام کی حالت میں نہیں لگا سکتے تو اللہ رب براہمین کو اختیار ہے کہ اللہ رب برہمین جس چیز کا حکم دینا چاہے اس کا حکم دے جس چیز کو منع کرنا چاہے اس کے لیے منع کر دے لہذا اس بات کو دلیل بنا کر کے سجدے کو جائز قرار دینا یہ شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے کوئی بھی قبر پرست جو قبر کا پجاری ہو یا اس طریقے سے مدار پرست ہو غیر کا سجدہ کرنے والا پیر اور فقیر کا سجدہ کرنے والا اگر آپ کے سامنے اس چیز کی دلیل دے تو آپ اس کے سامنے بتائیے کہ ساری چیزیں اللہ ابراہین کے حکم سے ہوتی ہیں اللہ ابراہین جس چیز کا حکم دے دے اس کا کرنا انسان کے لیے واجب بہت ضروری ہو جاتا ہے ایک اور بات بتاؤں آپ لوگوں قیامت کے دن اللہ ابراہین ان لوگوں کی آزمائش کرے گا جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی یا جو گونگے اور بہرے مجنون اور پاگل تھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی آزمائش کرے گا جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اللہ ادر انصاف والا ہے یا اس مجنون اور پاگل اللہ تعالیٰ ان کی بھی آزمائش کرے گا قیامت کے دن آزمائش کرنے کے بعد ان کو جہنم کے اندر یا جنت کے اندر ڈالا جائے گا جانتے آزمائش کس بات سے ہوگی اللہ اربان حکم دے گا آگے کے اندر کود جاؤ آگے سب کود جاؤ جو کود جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا باغ بنا دے گا اور جو کہیں گے نہیں ہم کیوں آگ میں کودیں آگ میں کودیں گے جل جائیں گے آگ میں ہم نہیں کود سکتے آگ جلاتی ہے ہم مر جائیں گے جل جائیں گے آگ میں اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس میری دعوت پہنچتی اسلام کی تم بھی یہی کہتے انکار کرتے اپنی بات میری بات کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو جہنم میں داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا آگ میں ڈال کر کے آگ میں ڈالنا حرام ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے شریعت کے اندر کہ انسان آگ کے اندر کود جائے انسان جو ہے ندی نالے کے اندر سمندر کے اندر کود جائے اس کو تیرنا نہیں آتا پہاڑ کی چوٹی زمین پر کود جائے چھت سے اوپر نیچے کود جائے نیچے اور جان دے دے خودکشی ہے شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے لیکن اللہ ابراہم اسی حرام چیز کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لے گا اللہ ابراہین کو اختیار ہے اللہ براہین کو کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے اللہ براہین کے حکم کو کوئی ٹالنے والا کوئی روکنے والا اعتراض کرنے والا کوئی نہیں اگر کوئی کرتا ہے تو میرے بھائیو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اس لیے یہ اللہ البرامین کا اختیار اللہ جس کا حکم دینا چاہے اس کا حکم دے سکتا ہے اس لیے اس کو دریل بنا کر کے ہم یہ کہیں خیر اللہ کا سجدہ کرنا شریعت کے اندر پہلے جائز تھا اور کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے میرے بھائیو شرک ہے کیونکہ دین اسلام کے اندر اس کو منع کر دیا گیا ہے اور حرام ایسا کرنا آج دیکھیے لوگ پیروں کا فقیروں کا نہ جانے کی لوگ سجدہ کرتے ہیں زندوں کا مردوں کا لوگ سجدہ کرتے ہیں یہ کھلا ہوا شرک ہے میرے بھائیوں اسی شرک کو منع کرنے کے لیے اللہ کے دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے زمانہ جہانت کے اندر بھی لوگ اللہ کا سجدہ کرتے تھے مزاروں پر جاتے تھے قبروں پر جاتے تھے وہاں جا کر باقاعدواف کرتے تھے وہاں جانور پیش کرتے تھے وہاں ذبح کرتے تھے جانوروں کو وہاں جا کر کے سجدے کیا کرتے تھے جو عبادات اللہ تعالی کے لیے ان عبادات کو غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے یا غیر اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے بھی کرتے تھے غیر اللہ کے لیے بھی کرتے تھے آج کا ہوئی مسلمان کا حال ہے اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے نماز میں اور غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے وہ نیکیاں جو ہے عبادت کرتا ہے غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اللہ کی بھی قسم کھاتا ہے غیر اللہ کی بھی قسم کھاتا ہے اللہ کے ہر کا طواف بھی کرنے آتا ہے عبرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے لیکن جب واپس جاتا تو اپنے جو ہے مزاروں کو بھی جا کر کے طواف کرتا ہے اور کہتا ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جب تک اجمیر نہیں جائیں گے جب تک کے کی قبر کا مزار کا جا کر کے ہم زیارت نہیں کریں گے ہمارا حج نہیں ہوگا لوگ حج کو ناپی سمجھتے ہیں میرے بھائی اس لیے حج کرنے کے بعد بہت سارے لوگ وہاں بھی جاتے دیدار کرنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے تاکہ ہمارا حج مکمل ہو جائے ایک طرف اللہ کے گھر کا طواف کیا اور دوسری طرف جا کر کے اپنے تواف کو اسے بات کو کر دیا غیر اللہ کے لیے کر کے یہ بادات اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا حرام ہے شریعت کے اندر اللہ کی بات بھی کی جا رہی ہے غیر اللہ کی بھی بات ہو رہی ہے اسی بات کو اللہ نے فرمایا وہ کسی دوسرے کو نہ پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا کوف رہی ہے. اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو پکارا یا شرک کہلاتا آپ نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا شرک کے معنی ہوتے برابر کرنا جو عبادات اللہ کے لیے ہیں ان عبادات میں آپ نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا اسی کو شرک کہا جاتا ہے میرے بھائیوں سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے شریعت کے اندر ناجائز ہے اس لیے سجدہ اسلام کے لیے جائز نہیں ہے ایسا کرنے والا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے ہم ہمارے عقیدے کی کریں یہی ہماری پہچان ہے یہی ہماری احساس ہے میرے بھائیوں اللہ کے نے فرمایا تھا گزر رہی اللہ انہوں سے اگر تمہیں قتل کر دیا جائے بالله ان شریک بلّا حرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے چاہے تمہیں جلا دیا جائے گوارہ کر لینا جل جانا قتل ہو جانا گوارہ کر لینا لیکن کبھی بھی اللہ البراہن کے ساتھ تم شرک نہ کرنا کبھی نہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیونکہ شرک کرو گے ہمیشہ ہمیں شکر جہنم یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے یہ دائمی زندگی نہیں ہے یہ وقتی زندگی ہے اسٹیشن کی طریقے سے دنیا کی زندگی جیسے ایک انسان آتا ہے دنیا کے اندر کسی اسٹیشن پر اترتا ہے یا کسی درخت کے نیچے ایک مسافر آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے کچھ دیر آرام کرتا اپنی منزل کی طرف رواں دماں ہو جاتا ہے اس طریقے دنیا یہ ایک اسٹیشن ہے اس کے بعد آنے والی زندگی برزخی زندگی اس کے بعد آنے والی اخروی اور دائمی اور ابدی اور سرمدی زندگی ہے جنت اور جہنم کی شکل میں اس لیے دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے ایک دن ایک دن ختم ہو جائے گی انسان ختم ہو جاتا مر جاتا ہے اس لیے ہمارے کے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا اور چاہے تمہیں قتل کر دی جائے چاہے تمہیں جرا دیا جائے کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ سب سے قیمتی چیز اگر انسان کے پاس اس کی توحید ہے اس سے بڑا سرمایہ انسان کے پاس نہیں ہو سکتا ہے دنیا کی ساری دولت انسان لگا دے گا قیامت کے دن تو بھی جنت کا حقدار نہیں بنے گا اگر اس نے اللہ رب کے ساتھ شرک کیا ساری دولت لگا دے پوری دنیا پیش کر دے لوگ آئیں گے پوری دنیا فیتھی میں پیش کرنا چاہیں گے پوری دنیا لے کر کہ ہم کو جہنم سے نکال دیا جائے نہیں نکالا جنرل نہیں جا سکتے وہ. سب سے مالدار انسان جو موحد ہے جو سب سے مالدار انسان ہوئے جو نبیت کی سنتوں پر عمل کرنے والا تو ہی پرکام رہنے والا شرک سے دور رہنے والا وہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے اسے دادا کوئی مالدار دنیا کے اندر انسان نہیں ہے یہ اگرچہ دنیا کے اندر فقیر لوگ اسے کہیں لیکن اللہ کی نظر میں اور حقیقت میں دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے کیونکہ دنیا کی سب سے قیمتی متا دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس بندے کے پاس ہے چاہے دنیا کا مال اس کے پاس ہو نہ ہو یہ سب سے قیمتی چیز توحید میرے بھائیوں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے یہی ہماری پہچان ہے اسی کے اللہ رب الام انبیاء اور رسول دنیا کے اندر بھیجے لہذا اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا کے عوض اپنی توحید کو بیچ دے اور شرکوں کو گڑے لگا لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دے غیر اللہ کی بات کرنا شروع کر دے یہ کلمہ انسان کے لیے کچھ فائدے مند نہیں ہوگا کلمہ اس وقت فائدہ کرے گا جب انسان اس کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا تو فائدہ ہوگا اگر کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں ہوا انسان کا کلمہ زندگی میں پچاس مرتبہ پڑھے پچاس حج کرے دن رات نمازوں کے اندر رہے تحجد کی نماز پڑھے دنیا کا ہر خیر کا کام کرے اس کا کوئی فائدہ انسان کو ملنے والا نہیں ہے تو کی احساس اور بنیاد ہے یہ یہ بنیاد یہ روح ہے یہ اگر انسان کے جسم کے اندر سر نہیں ہے انسان ہاتھ پاؤں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. اگر درخت کی جڑ نہیں ہے میرے بھائیوں وہ درخت سوک جائے گا اور وہ او درخت جو ہے سوکھ جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لیے یہ احساس ہے روح ہے یہ یہ جان ہے ہماری توحید توحید کے مانا سینوں میں ہے ہمارا آسا نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا یہ سب سے عظیم سرمایہ سب سے قیمتی دولت جو اللہ رب الامی نے آپ کو دی ہے توحید کی دولت ہے شرک نہ کرنے کی دولت ہے لہذا اس کی حفاظ کرنا بھی ہمارے اوپر سب سے عظیم ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظ کریں تو غیر اللہ کا سجدہ کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے ایک سجدہ ایسا ہے جو بدات ہے جو بدات ہے ایک سجدہ کرنا ہمارے بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں کچھ دیر سجدہ کریں گے اس کے بعد چلتے چلے جائیں گے یہ سجدہ کرنا بدات ہے جائز نہیں ایسا سجدہ کرنا ایسا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اگر آپ نماز کے اندر کچھ بھول گئے ہیں واجب چھوڑ دیے ہیں تو سجدے سو کرنا واجب ہوتا نماز کا سجدہ یہ رکن ہے سجدے شو واجب ہے نماز میں آپ بھول گئے سجدے سو کرنا پڑتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سجدہ آ جاتا ہے یہ مسنون اور مستحب ہے سجدے شکر ہے آپ کو کوئی نعمت ملی آپ نے شکرانے کے طور پر سجدہ کر لیا یہ مسنون اور مستحب ہے آپ کے لیے شکر کا سجدہ ہوتا شکر کی نماز نہیں ہوتی دو رکار. شکر کا سجدہ ہوتا اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم سجدا کرتے تھے جب آپ کو کوئی خوشی ملتی تھی خوشخبری ملتی تھی وہ تین لوگ جو غزل تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے جب اللہ ان کی توبہ قبول کی وہ سجدے میں چلے گئے تو سجدہ کرنا یہ سجد شکر ہوتا ہے نہ شکرانے کی نماز نہیں ہوتی سجدے شکر ہوتا ہے یہ چار سجدے ہیں اور ایک سجدہ حرام جو غیر اللہ کے لیے سجدہ شرک ہے یہ اور ایک سجدہ بداد جو نماز پڑھ لینے کے بعد انسان ایک سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے اگر کچھ غلطی ہوئی ہوگی نماز کے اندر تو معاف ہو جائے گی سدے سو دو سجدہ ہوتا ہے ایک سجدہ نہیں ہوتا ہے اور سدیش ہو اس بنیاد پر نہیں ہوتا وہ نسائل و سجدے ہی پڑے رہیں گے ہمیشہ سدے سو یقین کی بنیاد پر کہ آپ نے واجب چھوڑ دیا ہے واجب چھوڑنے پر یا کسی چیز کے زیادہ کر دینے پر انسان اس میں سجدے سو کرتا ہے یا انسان کو شک ہو گیا کم اور زیادہ میں اس میں انسان سدے سو کرتا ہے ویسے انسان سجدے سو نہیں کرتا اور سردی سو دو سجدہ ہے ایک سجدہ ہوتا سد شکر ایک سجدہ سدے تلاوت ایک سجدہ ہوتا ہے نماز کے اندر دو سجدے ہوتے ہیں اندر تو یہ سجدے ہیں تو ایسے انسان سجدہ کر لے نماز پڑھ لینے کے بعد تو یہ سجدہ میرے بھائی علما نے اس کو بداس قرار دیا ہے آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں پر سجدے کرنے کے تعلق سے فضلت آئی ہے وہاں پر علماء نے معنی بیان کیا ہے وہاں پر صرف سجدہ مراد نہیں ہے بلکہ وہاں پر نماز مراد ہے کیونکہ نماز کی سب سے اہم ترین عبادت اہم ترین رکن سجدہ ہے اس لیے سجدہ کہہ کر کے نماز مراد لیا گیا تو یہ سجدے کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ حربرامین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اللہ ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے اور ہر طرح کے حرام چیزوں سے شرکیہ باتوں اور کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین بارک اللہ علیہ فلقان حکیم انداز جواب الکیم ملک برف الرحیم